محمد <سؤال> جان کیا ہے کہ آپ کا کمایا ہے ہزاروں کو پکڑتے ہیں تازی بھی پگڑتے ہیں آپ ایک ہفتے کے لیے مدد رکھائیں کہ مندر میں یہ کمان ہو ہیں وہ بتایا جائے لگ جائے رو کریں تو راج تھانوں زمین میں پھرو اور دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انسان ہوا ہے من پر معقوم کا ڈرا ہوا ہے और हर राज्य में तारीख मौसू है और वो आपको बताएंगे कि कैसे स्थान हुए हैं कैसे क्या माल हुए हैं और कैसा उसका निशान हुआ पूरी दिन का तालीस महसूस है ताकि नाग निकेलों का सामान हो मान के बारे में यह इसका कभी پہلے سمان ختم ہوئے ہوں ختم پہلے اور اس کا ہے برائے چاہیے کبھی صحیح ہوگا ان کے پاس اس میں ہوگئے ضرورت کم ہو گیا یہ اس لیے یہ سڑی ہوگا جو ہے ان کا مجھے صحیح ہوگا کروال ہوگا وہ مال خراب ہوگا بات کے حال بال لینڈ ان کی فوجیں تصویر متاثر ہوئی ہیں بدل بدل جان کے لیے انہوں نے اس وقت اور اس کے آدھار گر اپنی خوشی ہے اس بات کو کافی اچھی طرح سمجھتا ہے آپ آپ کے اور آپ کے بار آپ کے سماج بچارے کے بالکل پہلے ان کے سوچ پتھر کوئی بار بھی میرے کسی بھی تبدیلی کوئی ہوتی ہے چاہے بارہ سالوں میں آیا بارے ملک کے بہت آرام باتی کے بارے میں آیا کس سے کرانے ٹیلی فون پڑی ہوئی اور امریکی طرح کرنے کے گئے اس کے بارے میں مقدمہ اس کے سجود پڑا ہے کیا سیاح کے حالت کا رات نے جابوں نے بیاں کیا ہے اس مح کے قدمات اور خاص طور سے وہ اسلامی کوشش کرتی ہے مکمل میں کمریجی کے چلانے سے مقدمہ میں سجور پڑا ہوتا ہے اور ہمارے اور مالواتے ہیں بالکل ڈائریکٹ پڑی ہوتی ہے تو ایسے سوچے نہ استعمال نہ کرنے اور ہو سکتی ہے اللہ بات نے ہم نے باندھ بھی کیا جب تک اس طرح سے بھوائی اس بات کو پیدا نہیں پر سب کچھ نہیں رہا تھا ہم نے ساتھ کر رہا تھا دوسرے ہم حملہ کرتا وہ آ جاؤ باؤں کے ساتھ ہوتا اپنے مسلمان بھائی کو بدل کر رہا تھا اس کے ساتھ سب بھولتا اپنے سمان ہو اور اس کا ڈاکٹر مغل بہت زیادہ داخل ہو گئے داخل ہوتے ہی اس وقت ہو گئے بہت موتر کا دورے کا شکرانے نماز جگہ مرد بھرنے سے مسئلے کو رکھ سکتے ہیں پھر آگے گئے درجہ آیا وہاں درجے کے پاس ملتا گلاس کیا اور ہماری ماتا کے کٹو میں اور وہ چل پہلے لائے کو انہیں اپنا اس کا بار کر دیا جگہ سے جائے اس پڑھائی کا ان کوالی کیوں دیکھنے کہا کہ ان کے اندر دو और بہت فکر ہے اس سلا عمل بہت ذکر ہے فکر ساتھ سارے جن اور مکر کیا ہے پھر میرے ہر ایک آدمی کی فکر یہ ہے کہ میرا اب عظیم عام اور ضروری قریب جو کام ہے وہ اس چیز کو پھیلانا ہے ہم مجھ سے ہوں ان کو جو درست ہوا ہے وہ اس بات کی ہے کہ میرا مختلف زندگی اللہ کی جیت کو فرم ہے اس پر ہے شم کو ایسی میں مجبوری کا استعمال کرا پڑے ایسے سارے جمع ہے اور اس طرح کو جوڑا سن. دوسری بات یہ ہے استعمال نہ کریں چند کی بات استعمال ہو ہے یہ ایک امریکہ سکتے سکتے ایسے زیادہ آئی تو آپ کو بات نہیں جا سکتے ہو ایسے میں درد ہوئی ہوتی ہے وہ جو مانتا کیا ہے اور وہ یاد کو گئی ہے سارے سٹے ایک سٹے پر ہیں اور ایک اچھی پر ہے سکتا سکتے واقعات اور نئے چار چار نے بڑھیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے حضور صلی اللہ کے ساتھ ہمارے پانی آتی ہے اور آپ دور ہاتھ پرتے رہے یہ کون آئے آپ پڑتا ہے گزر جاتے حضور صدر کو ہائی پڑھایا دور پڑ رہے ہیں آپ پڑ رہے سونے کہا کہ حضور صد اللہ دورے کا دور کے مناسب ہائی کے دورے آپ کا کوئی روزگار مواد ہے کہ آپ مسافر اور میرا ایک ہاتھ مجھے مکمل گرم بھی ہے مکم گئی ہے ایک مشین دوارا لگ رہی ہے یہاں بھی ہے میں یہاں اس لیے سا میں چار ہزار پڑ بھی یہ فیصلہ ہے کو پڑھنے والے ہیں ہمارا موسم یہ ہوتا ہے کہ ہم کی تشریف سابے تشریف ہو جائے لگنے کی تشریف ہے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ اگر ہو تو مقیم ہو اور چار آیا میں کھڑے ہو گئے انہوں نے کار کر رہے ہیں بڑھاتا ہے دو جما رہے ہیں لوگوں نے کافی آپ کہہ رہے تھے دو کم پڑتا ہے پڑھائی خاص کرنی پڑتا ہے اور یہ آپ بولتے ہیں کسی چار درجہ ہو رہے ہیں تو بڑھیا بات جو مان لیجیے بات کر کے جو ہاتھ ہے مسئر سامنے آ جائے تو بات ہو جائے گا نہیں بارمپ نے بتا دی بجا کے اپنے خال کرانے سے بازار میں اس کے خاص وہ اتنے لگا نماز کے ساتھ لگا کرتے تھے گھر کی کھانا میں جہاں اتنے نماز ہوتا کیونکہ سپورٹ کیا تھی ہماری سپورٹ کیا تھی ہمیں بازو سے معذور کر دی بات یہ بات کی سارے سال کیا جاتے تھوڑا ان کا نام اختیار تھا سارے سال کی بات نہیں جو چیز کی بچت سے اور اور تصدیق سے افراد ہے الگ الگ افراد جائے گا اس کو بتاؤ گی جائے گا اس کو بتاؤ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بات کر دے رہی نمبر آف اپنی آواز بات وہ آدمی کہتا ہے ہمارا کہتے ہیں کہ بھائی پھر آپ کے نہ یہ ہے ہمارے ساتھ سو جاتی ہو گئی ہے پھر آپ کے کیا کریں گے وہ ہم کو نہیں کریں گے کریں کہ بوڑھے کو امید کہ ان کے غائب ہو گئے صبح جباب لے کو پورے بالکل بجٹ میں اور بالکل مہیندر سنگھ کھڑا کیا اور کہا آپ کو آپ کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تو بالکل مہیندر سنگھ مجھے کچھ نہیں پتا پتہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں گادی نے گایا تھا اس سے کرتے ہو اگر نہیں کرتے ہو اس سے کرتے ہو یہ بات میں نے آپ کو یہ کہا اور آپ کو یہی تھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی جاتی ہوئی ہے آپ سوال کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے تو آپ کو میں نے کیا تھا بات دیکھنا چاہتا کہ آپ لوگوں کو ہی یہ ضروری ہے کہ دونوں بازو کی میں کامیاب ہوئی کیونکہ اس لیے دونوں زمانے میں کامیاب ہوئے کام زیادہ کم ہوگی بغیر دعوت رہا ہے ادا بارہ سال ہے استعمال ہے اور میرے ساتھ میں تعلیم دیا کرتے ہیں شام کا خلافت نکل جے سکتے ہو ان کے سارے برادری کے دو گروہ پر کٹ ہونے لگ سکتا ہوں اور یہ کا کرتے ہیں خیر کیا گیا ہے تو جمع ہوئے ہم نے گا کیے ہم کیسے لالت ہوں گے کیسے مزدور ہوں گے ہم کیسے کیسے سباہ ہوں گے تو یہ کیسے ویسے لال ہوں گے اور ایسے تباہ ہوں گے میرے خراب ہوگی بات رہے فصل ہی ہم مزدور رہے گی بات ہم کیسے انہوں نے کہا کہاں کٹانے کی پیچھے جائے تو سے کا تعلق ہے اس پہ کا سب سے بچا सैनिक राणा साहब साहब ने आवाज छपाई जिस पर बनी हुई वगैरह के लिए मार पड़ने का जाएगा लड़कियों को और मैं बात को बचे लोग تاکہ بات سپٹے اور ہاتھ ڈالیں ایک کی فکر پار پار کو جاتوں پر چھ مہینے آتے رہے امیر لشکر نے ابیاس کیا مہینے سے بھرن کریں اور شرگاؤں کو شاید کریں ابیاس کیا چھ مہینے سب ایک آدمی کو بھی اور کیا. بار اس بار نے متاثر نہیں کیا بال بات سے متصل ہوتے نہیں کیا بازار کے بعد امیر صاحب نے کہا چھ مہینے ہو گئی ہے بات کو کافر سمجھتا ہے سمجھتا ہے تھوڑے گھر سامنے آ کر بیٹھتا ہے سارا ہفتہ چلے جاتے ہیں مجھے اپنے کو گندر کیا ہوتا ہے اسے جگہ بیٹھا ہوتا ہے اب جب ہندو ڈاکٹر یا پھر تو بس دار شروع ہو گئی آپ کا وکاس ڈالتا ہے اس کیا کیا نتیجے نے کبھی نہیں ہوئے مانتا ہے انہیں ہاتھ آئے سب ہے کہ وہ مریض پر ہم اپنی پہلے بیٹھے بڑی جائیداد لڑے کر دیں اس کے کہ ساتھ سال کے ہاتھ رکھا وہاں پر اس کے لیے جس دل بیماری سے بات کی ضرورت ہے وہ تو تمہارے تو آبار تو میرے ہاں, پہرے پہرے اور اور پاس ہوگا وہ آباد کہاں نام ہمارے رجحے پر پہلے سر ہے اور اخبار اور معلوم کیا درجے پر ہے ارا تیرا یہ حال ہے نہ تیرے پاس مال اخبار اور نہ میرے پاس مانا نہ اخبار نہ مانا حال اور جو بڑے جان کے بند کر کے اس پر احتبا کر کے آزاد تو بتائے ایک دن چوبیس ہزار ہوا ہے امر سوانی کی چوبیس ہزار آزاد ہوا ہے